طور پر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں چند باتیں میں آپ کے سامنے نستا فتح یا هذا الكتاب. اگر آپ تحریر کرنا چاہیں کوئی طالبات تو ضرور تحریر کیجئے اور جو تحریر نہ کر پائیں پھر ریکارڈنگ میں گزارا کریں لیکن تمہیری ہوں گی آپ کے لیے سننے شرح معنی اثر علم حدیث کی کتاب ہے تو کسی بھی فن یا علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کئی کئی باتوں کا جاننا ہوتا ہے لیکن ضروری ہے لیکن انتہائی ضروری ہے نمبر ایک اس علم کی تعریف نمبر دو اس علم و فن کا موضوع نمبر تین اس علم کی و اس کے علاوہ بھی اس علم کا حکم حکم اس کو سیکھنا فرض واجب کا ہے اس علم کا مقامی مرتبہ اس کی فضیلت وغیرہ وغیرہ وغیر کئی چیزیں ہیں لیکن ضروری چیزیں تین ہیں آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیجیے نمبر ایک فن کی تاریخ تاریخ کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ ایک مجمول چیز کا حاصل کرنا لازم نہ آئے ایک شخص اگر اس صوبوں کو نکلتا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کام پہ جا رہا اسے نہیں اسے کیا کام کرنا ہے اس نے کسی آفس میں جا کر بیٹھنا ہے اس نے کسی آنے میں جانا ہے یا اس نے روڈ کی پیمائش کرنی ہے تو جب تک اسے پتا نہیں ہوگا تو ساری اسے بے وقت کہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس کی تاریخ کا پڑھو اس لیے کیا تو سب سے پہلے جس فن کو جس علم کو شروع کیا جا رہا ہے اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے تو تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہے اس لیے تاکہ ایک مجبور چیز کو حاصل کرنا لازم نہ جب ہم علم کی تاریخ پتہ نہیں ہوگی اور ہم پڑھنا شروع کر رہے تھے تو پتہ یہ چلے گا کہ بھائی ہمیں پڑھتا ہی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے بس پڑھ رہے ہیں تو تاریخ کا جاننا ہی اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مجبور چیز کو حاصل کرنا لازم آئے. نمبر دو موضوع کسی بھی فن کے موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ فن دوسرے علوم اور فنون سے ممتاز اور الگ ہو جائے اس لیے کہ علوم دنیا کے اندر صحیح سارے اور علوم ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ ہوتے ہیں تو صرف اور صرف موضوعات کی بنیاد پر مطلب مثال کے طور اس کا موضوع ہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے بیمار ہے اس سے بیچ سکتے ہیں ہے اس کا موضوع ہے معلومات اور تصوریہ تصدیق ہی ہے مسلطنات معلوم تصورات اور والے ہیں تصدیقات ہر فن کا اپنا موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کی بنیاد پر وہ علم دوسرے علوم سے ممتاز الگ ہوتا ہے تو کسی بھی فن کے موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ علم دوسرے علوم اور سے ممتاز ہو جائے نمبر تین غرض وائد کسی بھی فن کی غرض وائد کا جاننا ضروری ہے غرض وایت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی فائدہ کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کا اگر نہ کرے تو کیا ہوگا کرے تو کیا فائدہ ہوگا تو غرض و آیت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ابد کا بیکار کام یابس کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے فلاں تو آبس تو غرض و آیت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ بیکار بے مقصد اور ابس چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہے موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے غرض وایت کا جاننا کیوں ضروری ہے یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب حدیث ہم نے پڑھنا ہے تو علم حدیث کی تاریخ کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کی غرض وغیرہ کیا ہے ان شاء اللہ زندگی نے روکا تو کل انشاء اللہ آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حام ناصر ہوں سب کو خیر واقعیت سے رکھیں ہیں سب کو اپنی صبح ماننے اور پتہ مجھ سے آپ سب کو دنیا وار سب کو نصیح السلام علیکم و رحمۃ اللہ